بسم اللہ و رحمد الرحمد اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفی البشہ ورثہ پور اور باقی تمام ورثہ پور میں موجود تمام برادان شہر سلامت کرتے ہیں ہماری سلسلہ درس کتاب صفی البشہ دعوت صفی البشہ سے بطور دعوت شریف سے تعبیر کر رہا ہوں تو ہماری آٹھواں درس جو ہے اس مقدس کتاب میں سے ہیں یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان دعاؤں کی ذریعے سے اپنے رشتے اور رابطوں کو بہت مضبوط کریں اور بندے کو ہاں جی اشاعت کی مسداہ کرا دیں گے اس میں موجود دعاؤں کو پڑھتا رہیں کہ وسکر اللہ ذکر انکثرا کہ بندہ اللہ کو کثرت یاد کرو یعنی ہر مقام مناسبت پہ اللہ کے درگاہ میں دعائیں کرتے رہو اللہ کو یاد کرتے رہو اللہ سے اپنے مشکل کا پریشانیوں کا حل ڈھونڈتے رہو دنیا اور ہر دونوں کی تو اسی سلسلے میں ہمارا آٹھویں دس جو ہے بیت الخلا جان جانے کی دعا واپس آنے کی دعا ہو گئی اور ابھی آٹھواں درخت جو ہے استنجا و استبرا سے فارغ ہونے کے بعد جو دعا پڑی جاتی ہے اس کے بارے میں تو دعوت کے والد یہ ہے کہ یعنی استنجا و استبرا یعنی وضو اور غسل سے پہلے تب آپ نے غزو کرنا ہو اس سے پہلے اور غسل کرنا ہو اس سے پہلے استنجا و استبرا واجب ہے یہ ہفتے میں بھی وہ بھی پانی کے ساتھ واجب ہے پانی سے استنجا استطف واجب ہے ہاں جی اب لفظ استنجا و استفراء کا کیا معنی ہے عربی لغات کے لحاظ سے استنجا کا مادہ جو ہے نجا ینجو نجاتن نجا, نجا ان ہے اس کی معنی نجات پانا خلاصی پانا ہیں ان معنی میں اور استنجا جو ہے باب استفال سے ہے یعنی اس میں سین السین کے اضافہ کیا تو استنجا یس استنجان کے معنی خلاصی پانا اور استنجل رجل جب بولتا ہے آدمی نے استنجا کیا تو اس کا معنی کیا ہے غسل کرنا اور واش روم جانے کے بعد اس مقام کو صاف کرنا پانی کے ذریعے سے اس کو صاف کرنا تو یہاں پر جو ہے یہ لغت میں آئی ہے المنجد نامی مشہور لغت ہے تو اس معنی کے لحاظ سے یہاں اس مقام پر یہی آخری معنی مناتے ہیں یعنی استنجل رجل یعنی واش روم جانے کے بعد جو ہے اس محل کو پاک کرنا پانی کے ذریعے سے پاک کرنا لغت میں اس معنی میں آیا پانی کے ذریعے سے پاک کرنے کو مقام ہاں جی ناپاکی کی جگہ کو اچھا جہاں سے خارش ہوا ہے اس کو استنجا بولتے ہیں پھر اس سے برا کس کا کیا معنی ہے اس سے را بری آ من قضا بری سے بری اس ذمہ ہونا دوش ہونا گناہ یا جرم سے پاک ہونا بری کا معنی ہاں تو یہاں پر جو ہے بر یا یپ براتن جرم الزام وغیرہ سے آزاد ہونا مبرہ ہونا تو اس سب یعنی جہاں لکھا صحت بحال کرنا مبرہ ہونا خلاصی پانا چھٹکارا پانا تو یہ یہ معنی لیا اس سیورا کا خلاصے پانا چھٹکارا پانا تو جہاں تک مجھے سمجھ میں ہے یہاں پر جو اس سیورا سے مراج یہی آخری معنی مرات ہے خلاصی پانا چھٹکارا پانا یعنی خلاصی پانا خود کو ناپاکی سے خلاصی پانا خود کو ناپاکی سے دور کرنے کے معنی میں اس کے ذریعے سے کیا کیا کہ خود کو پاک کیا ہاں جی پاک کرنے سے آپ نجاست سے آپ کو خلاصہ مل گیا آپ کے جسم نجاست سے آپ پاک ہو گئے جسم کو نجاست سے پاکی حاصل ہو گئی اور اس معنی میں تنوشی فقے اور دعوت کی روشنی میں استنجا اور استفرا دو الگ چیز نہیں ہے اس استنجا پہلے استغرا اس, اس انجا کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے استنجا طلب نجابت پاکی حاصل کرنا استفورا گویا کہ آپ کو اس ناپاکی سے چھٹکارا مل گیا خلاصے مل گیا تو آپ پاک ہو گیا تو اس معنیٰ میں لیا ہے استنجا اور تو یہ عمل ہمارے لیے فقو خطے دعوت شریف اور فقہ دونوں کی صورتوں میں اور واشی کے لیے پانی سے استنجا کرنا واجب ہے اس محل کو جیسا عالم اسلام کے دوسرے فرقے جو ہے وہ بعض موقعوں پر ڈیلا آج کل کے ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کرتے ہیں ششف فرماتے ہیں اس سے گندگی جو ہے ہلکا ہو جاتی ہے لیکن ان چیزوں سے دونوں محل پاک نہیں ہوتی ہے پاک کی صرف پانی کے ذریعے سے ہوتی ہے یہ فکل کا حکم ہے جو آج کل کے لحاظ میں ذہن میں رہنا پڑے گا اب اس کے بعد جو ہیں اسنجا و استعمال آپ فارغ ہو گیا آپ کھڑا ہو گیا تو اس وقت جو ہے سنجا سے فارغ ہونے دعوت کے عبادت ہے سنجا سے فارغ ہونے پر کھڑا ہو کر اس دعا کو پڑھے اظہار باندھتے ہوئے ہاں جی آج کل پلون پہنتے ہیں تو پیٹی باندھتے ہوئے نظار تھا تو ناری ہاں جی اور تو مسئل جو ہے خود کو سن باندھتے ہوئے چلوار کو پہنتے ہوئے جو ہے بیٹھا ہے اٹھتے ہوئے خود کو اور جب اس عمل سے فارغ ہو جائیں گے یہ مقدس دعا پڑھی جائے یہ دعا بہت مختصر ہے اذان لیکن بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اس دعا کا کچھ ایسا ہماری دنیا سے مربوط ہے کچھ ایسا آخرت سے مربوط ہے اس دعا کے انجات سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو سکھایا اور حضرت امیر کبیر دھرمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اس دعا کی تعلیم دی عالم اسلام کی شہادی کی کتابوں میں یہ دعائیں مستند حضر کتابیں موجود ہے لیکن ان دعاؤں کو میں نے آپ غاربہ کہہ رہا ہوں ہم پڑھنے کی توفیق ہم ہمیں ہم دیا ہے ہمارے بزگان دین کی نورانی تعلیمات کی وجہ سے خصوصا امیر امریکہ آب و عظیم ہست ہے کہ آپ نے تعلیمات کو نس زبان سے بولتا نہیں کیا آپ نے عمل ان کر کے دکھایا ہر چھوٹی بڑی حکم جو ہیں دعائیں ہر چیز کو عمل ان آپ نے پڑھ کے عمل کر کے لوگوں کو دکھایا اس کا اثر یہ کہ ابھی الحمد للہ یہ دعائیں ہمارے عملی زندگی میں داخل ہے تو یہ اس سے فراغت کے بعد جو یہ دعا کہ دعا یہ ہے اللّہ مہ حسن فرضی وستر عورت منار من یہ دعا ہے ہاں جی اللہ مہ حسن فرجی من عورتی منار علمہ یعنی اے اللہ حسن حسن فرج حسن کے معنی جو ہے وقت میں لکھا ہے حسن کے معنی حسن یعنی بچا دے محفوظ رکھے اس معنی میں لیا ہے حسن بچا دے محفوظ رکھے میرے مقام پردے کو ہاں جی اللہ محسن یعنی اللہ محفوظ رکھے بچائے رکھے کس چیز سے بچائے رکھے گناہ سے بچائے رکھے ہیں جی فرض ان کا معنی کیا ہے فرض ان مقام پردہ ہاں جی اس میں اردو میں سادہ الفاظ میں شرمگاہ ہوتے ہیں مقام پردے کو اے اللہ میرے مقام پردے کو تو بچائے رکھے کیونکہ یہی مقامی پردہ ہے خواہ مرت و خواب روزان گراہمی دنیا پیارے نبی وسلم نے فرمایا ہے اس دنیا میں زیادہ تر لوگ جو یا پیٹ پجاری کی وجہ سے ہاں جی گنسان گناہ زیادہ تر لوگ جہنم میں جاتے ہیں یا اسی شہوت نفس کی جو ہے اس با کے خاطر زیادہ تر لوگ جہنم میں جاتے ہیں اسی مقام پردے کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس میں ہمیں حدود قائم کیا تم یہاں تک تو تمہارے لیے جائز ہے ہاں جی تم آپس میں شادی ہو جائیں گے تمہارے لیے جائز ہے ایک دوسرے سے اس سے ہاں جی اپنی خواہش پر کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ تمہیں اس راستے میں جائز نہیں شادی کے لیے ایک حدود بہن کے مردوں کے لئے تم زیادہ زیادہ چار شادی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں ہاں جی تو لہٰذا یہ شرعی احکامات جو ہماری دامن کو پاک رہنے کے لیے ہمیں جو ہے ہماری عفت و حیا کوئی حفاظت کے لیے یہ دعا تو ہوا کہ اللہ محضن اے اللہ میرے مقامی پردے کو میری شرمگاہ کی تو حفاظت فرما ہاں جی حفاظت فرما اللہ محسن فاجی ہمارے دنیا سے مربوط ہے کیونکہ دنیا میں جب آپ ایسے گناہوں سے بچے رہیں گے اپنے دامن کو پاک رکھیں گے ہاں جی حسن حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں قرآن نے فرمایا مریم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جب بھی قرآن کہ ہیں جب بچک اللہ دخل علیہ زکری المحراب وجد اندارس کا مریم کے الگ کمرہ ہوتی تھی عبادت کے ہمیں اس کے باہر آتے زکریہ باہر سے چابی لگا کے کمرہ بند کر کے چلے جاتے تھے لیکن آپ زغریہ جب واپس ہے کمرہ کھول کے دیکھتے تھے آپ کے جو ہے بہشی بے وقت پھل فروٹ ہیں غذا ہیں نعمتیں ہیں آپ نے پوچھا مریم یہ کہاں سے لائی تو اللہ نے وہ فرمائی یمین ان اللہ یہ اللہ تعالی نے بھیجا ہے تو مریم وہ عظیم خاتون ہے ہاں جی جس سے ایسا مسیح جیسا پیغمبر جو ہے جو موجوزانہ پر اللہ نے آپ کو شادی کے بغیر آپ کو عطا کیا موزانہ پر وہ عظیم خاتون مریم ہاں جی ایسا مسیح کی والدہ والدہ ہے آپ کو اللہ نے یہ مقام دے دیا آپ کو دنیا میں بھیج کے نعمتیں دے دیا قرآن کی سری آیت میں موجود ہے لیکن قرآن فرماتے مریم کے سارے مقام کیوں دے دیا فرماتے کا احسنت فر جہاں قرآن گیا ہے کیونکہ مریم نے اپنے دامن کو پاک رکھی ہاں یہ اپنی نگاہ کو پاک رکھی اپنے کان کو اپنے آن کو اپنی زبان کو اپنی تمام جو ہے جسم کو آپ نے محفوظ رکھا اس کو ہر کم گناہوں سے اس کو بچا کے رکھا دامن کو محفوظ رکھا اللہ فرماتے ہیں آپ کے اس شدید پاک دامنی کی برکت سے اس کا برکت ہے کہ ایسا جیسا بیٹا دیا اس کی برکت آپ کو دنیا ہی میں جنت کے نعمتیں دے دی, دی تو حزان گرام حسن فرد جی. اے اللہ میرے مقام میں پر دے کی تو حفاظت فرما اس کو گناہوں سے آلودہ ہونے سے بچائے رکھ ازان گرام یہ واقع یہ دور بہت ہی فسق و فجور کا دور ہے ہاں جی کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جو ہے سارے جوان لڑکے جاتے ہیں لڑکیاں جاتے ہیں اور بہت سی شکوہ شکایتیں بھی آج کل آتی ہیں لہٰذا عذین گرم ان دعاؤں کو خلوص دل سے پڑھا کریں کیونکہ اللہ ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے اللہ ہمیں فسق کو فجور اس کے بارے میں ہمارے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے اللہ فقرآً فرماتے میں اپنے مومن بندوں کے دلوں میں گناہوں کے بارے میں نفرت پیدا کرتا ہوں نیک کام کے بارے میں ان کے دل میں شوق پیدا کرتا ہوں تاکہ وہ نیک کام کرے گناہوں سے بچائے رکھے تو ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے ہاں جی قرآن میں اللہ فرماتے ولی اللہ فضل اللہ علیہ و رحمۃ تباہ تم اللہ اللہ کے فضل اور رحمت تمہارے شامل حال تو تم سب شیطان کے پیروکار بن جائیں گے جسم اللہ طبا تم اللہ کلّہ القن تم من الخاصن دوسرے آدمی اگر اللہ کی فتح الرحمۃ تمہارے شام نال نہ ہو تو تم سب خسارے میں پڑ جاؤ گے میں چلے جاؤ گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیں ان گناہوں سے بچاتے ہیں اللہ رب ذوالجلال وہ اپنے لطف کرم سے لہذا ہم ہمیشہ جب بھی آپ اس سے فارغ اس دعا کو کمال ہے عاجیزی کے ساتھ کیونکہ یہ گناہ نے قابرہ میں سے میرا گرم یہ کوئی معامل گناہ نہیں ہے شریعت نے اس کے لیے بہت سخت سزا رکھا ہے اگر یہ جرم ثابت ہو جائے تو دنیا میں سزا ہے اگر ثابت نہیں وہ مافی رہا تو قل قیامت میں اس کی سزا آپ کو بھگتنا پڑے گا اگر اس نے سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو نہیں سنمنا اگر سچی توبہ کریں تو اللہ بخنی کو وہ مہربان ہے اگر توبہ نہیں کہ گناہ کھاتا رہا،, کھاتا رہا اور دنیا سے مرا۔ تو اس کے لیے بہت سخت سزائیں قلق امد میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس کی سزا دنیا میں اگر غیر شادی شدہ ہیں مرد عورت دونوں پہ سو کوڑے ہیں ہاں جی اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو پتھر مار مار کے سنسار کر کے رجم کر کے ان کو ماروا دینا ہے تو کتنی سخت اس یہ گناہ ہے عظیم ہے شدت کی نگاہ میں ہاں جی تو ازان گرامین تو یہ بہت ہی انتہائی ہے اور قرآن میں اللہ نے فرمایا نہ اس گناہ کو نہیں کرو بلکہ اللہ نے فرمایا اللہ تک ربح ہاں جی تم لوگ گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی گناہ کی مقدمات گناہ سے انسان کو اس گناہ سے قریب کرنے والی تمام کاموں سے جس میں سب سے پہلے نگاہ کی حفاظت ہے کیونکہ انسان پہلے دیکھتے ہیں پھر نزدیک ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، پھر باتیں ہوتی ہیں حقیقل نشینیاں شروع ہو جاتی ہیں اور انسان کو گناہ کا برا کا منتخب کرا دیتے ہیں لہٰذا قرآن فرماتے ہیں لا تقرب دینا تم گناہ کے نزدیک اس گناہ سے نزدیک کرنے والی کاموں سے بھی بچو سے دور کو سو دور رہو کیوں لیکن نوکا نفع و مکتا کیونکہ یہ بہت بوری گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اور مقداً اللہ کے عذب اور قہر کے مجھے بننے والے گناہ ہیں کل خمد میں لہذا اذین اس دعا کو جتنی آپ خلوص سے توجہ سے بڑھیں گے خود کو نہ ہانجے اپنی نفس مارا کی شر سے خود کو اللہ کے حوالے کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس گناہ سے بچائیں گے جب آپ خلوص سے دل سے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بندے کا سنے گا تو یہ دعائیں جب آپ پڑھتے ہیں نا تو اس کو اپنے مشکل سمجھ کر اپنے آپ کو نفرق اور شیطان کے ہاتھوں اثر سمجھ کر اس اثارت سے خود کو نجات دلانے کے لیے اللہ کو فریاد کرے سچے دل سے تو اللہ ضرور بچائے گا اس میں کوئی شک ہوا نہیں جب آپ دنیا میں پاگ رہیں گے تو کل قیام اس دعا کا دوسرا ایسا کیا ہے وسط اور آؤ آو اور اے اللہ تو چھپائے رکھ ستر یہ سر چھپانے کے معنی میں ہے ہاں جی چھتانا ڈانبنا حفاظت کرنا اے اللہ تو حفاظت کرے ڈام لے چھپا لے کس چیز کو عورت عورت انہیں ہر وہ چیز ہے جس کا ظاہر ہونا ناپسندیدہ ہے اس پر مذمت ہوتی ہے ہاں جی <coughs> وہ بورا ہے تو اسی سے مقامی پردے کو عورت بولتے ہیں کیونکہ اس کا نکلنے پہ مضمت اس کی ظاہر ہونے پہ مزمت ہوتی ہے تو لہٰذا یہ کہنایا ہے ہر وہ چیز جو اس کا ظاہر ہونے پہ مزمت ہوتی ہے شرم باعث شرمار ہے تو مقام پردے کو اس لیے عورت کہا جاتا ہے تو اللہ سے دعا کرے اللہ وسطر عورت تو میرے مقام پردے کو کو چھپا لے تو مقام پردے کی حفاظت کرے تو اس کو ڈام لے جہنم کی آگ سے جہنم کی آگ سے نار عربی زبان میں آگ کو بھی بولتے ہیں اور نار کے معنی شعلہ ور آگ وہ آگ کے وہ شعلہ جو انسان کو نظر آتی ہے اسے سے بولتے ہیں اور کبھی نار جو ہیں شدید گرمی کو بھی دل حالات گرمی کو بھی آگ بولتا ہے اور جو جہنم کے آگ کو بھی نار بولتے ہیں چنانچہ قرآن میں ہے نار اللہ المقدا سورہ ہومزہ میں میں اور اللہ المقدۃ اللطی تطلی علحفہ اس آخ سے ڈرو جس کو اللہ نے روشن کیا جو انسانوں کے دلوں تک کو جل پہنچتے ہیں اور دل کو بھی جلا دیتے ہیں توجا نگرمی یہ دعا بہت ہی اہمیت رکھتی ہے انسان کو پاک دامن رکھنے کے لیے دنیا میں اور آخرت میں ہمیں جو اس فضیحت سے بچانے کے لیے کہ جہنم کے آگ سے آپ کو بچائے گا تب آپ کی مقامی پردے کو بچائے گا تو پوری وجود کو بچانے کے ساتھ یہ عمل ممکن ہوتی ہے لہذا دو دعا ایک آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچانے کی دعا ہے اور ایک دنیا میں بے حیائی بے پردگی اور فسق و حجور اور اس عظیم گناہ کبرا سے جو شاوت پرستی کی عظیم گناہ سے بھجنے کا اللہ تعالیٰ کے درگار میں کمال آجیجی کے ساتھ دس بے دعا یا اعزاز اس فصق و حجور سے بھرپور دور میں اس گناہوں سے آلودہ دور میں ہر کے گناہ آزادی سے ہونے والے دور میں ہمارے پاکستان تو پھر بھی اللہ کے شکر ہے یہاں کافی حد تک فسق و حجور میں کمی ہے باہر ملکوں میں جا وہاں بے لگام ہے وہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے کوئی جرم نہیں ہے جب دونوں راضی ہو جائے تو کوئی جرم نہیں کوئی سزا نہیں تو ایسے ماحول میں دنیا دو اس دور میں انسان زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً ایسے دعاؤں کہ ہم شدید محتاج حضین کرامی اس کو اپنی دنیا اور آحلہ دونوں کی ضرورت سمجھ کر ہاں خصاً انسان ایسے کام کے ارتقاب کے بعد وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے ہاں جی نہ خواہ خواتین کے لیے اگر وہ بے حیائی کا مرتکب ہو گیا تو وہ خاندان میں پوری شہر محلے میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے لہذا اس گناہ سے بجنے کے لیے اس بہائی کی گناہ سے بجنے کے لیے ہمیں اس دعا کی شدید محتاج یا جان پورے خلوص کے ساتھ آجزی کے ساتھ اللہ کے درگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں پاک دامن رکھیں ہمیں باہیا رکھیں ہمارے کردار سازی ہو اور ہم ایمان و طا کے راستے میں رہیں اور ایسے گناہوں سے شدید نفرت کریں میں دعا کرتا ہوں پروزمیں ہماری ہم میں سے ہر ایک کو ہمارا تمام جوان نسل کو ہمارے اولادوں کو ہمارا تمام برادرانخارہ سب کو پرور سب کو پاک دامن زندگی عطا فرما اور قل قیامت میں بھی ہمیں جہنم کے عذاب سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرما اور ہمیں حفاظت سلما بحق محمد وال محمد صلی اللہ محمد